پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے جیسے پانی مینا جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا پھر اسے زمین کی نباتات خوب مل جل گئی پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں اور اللہ ہر شے پر بہت قدرت رکھنے والا ہے المال خير عند ربك ثوابا وخير املا مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب میں بہتر ہیں اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں وَيَوْمَنُ سَيِّرُوا الْجِبَالَ وَتَرَ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف کھلی میدان کی طرح دیکھیں گے اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا اور وہ آپ کے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے کہا جائے گا یقینا تم ہمارے پاس ایسے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا بلکہ تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو کھیتی کی ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی میں لگے ہوئے پودوں اور درختوں پر جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پانی سے مل کر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے پودے اور درخت حیات نو سے شاداب ہو جاتے ہیں لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یا فصل پک جانے کے سبب تو پھر ہوائیں اس کو اڑا ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں ہوا کا ایک جھونکا کبھی اسے دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب جھکا دیتا ہے دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھونکے یا پانی کے بلبلے یا کھیتی ہی کی طرح ہے جو اپنی چند روزہ بہار دکھا کر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور یہ سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ایک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ مثال قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمائی ہے مثلا سورہ یونس آیت نمبر چوبیس سورہ زمر آیت نمبر اکیس سورہ حدید آیت نمبر بیس وغیرہ من الیات پھر اس میں ان اہل دنیا کا رد ہے جو دنیا کے مال و اسباب قبیلہ و خاندان اور آل و اولاد پر فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں تو دنیائے فانی کی عارضی زینت ہے آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی اس لیے اس سے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل تو وہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں پھر الباقیات باقی رہنے والی نیکیاں کون سی یا کون کون سی ہیں کسی نے نماز کو کسی نے تحمید و تصبیح اور تکبیر و تحلیل کو اور کسی نے بعض اور اعمالِ خیر کو اس کا مصداق قرار دیا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام ہے اور تمام نیکیوں کو شامل ہے تمام فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب باقیات صالحات ہیں بلکہ منہیات، منع کردہ چیزوں سے اجتناب بھی ایک عمل صالح ہیں جس پر اند اللہ اجر و ثواب کی امید ہے پھر یہ قیامت کی ہول ناکیوں اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے پہاڑوں کو چلائیں گے کا مطلب ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے و تون الجی بین میں سر کاریا آیت نمبر پانچ اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون مزید دیکھیے سورہ طور آیت نمبر نور دس اور سورہ نمل آیت نمبر اٹھاسی اور سورہ تا آیت نمبر ایک سو پانچ سے لے کر ایک سو سات تک زمین سے جب پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں ختم ہو جائیں گی تو مکانات درخت اور اسی طرح کی دیگر چیزیں کس طرح اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گی اسی لیے آگے فرمایا تو تو زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا پھر یعنی اولین و آخرین چھوٹے بڑے کافر ومومن سب کو جمع کریں گے کوئی زمین کی تہ میں پڑا نہ رہ جائے گا اور نہ قبر سے نکل کر کسی جگہ چھپ سکے گا پھر صفن غوردو کی ضمیر مرفو سے حال ہے اور صف اگرچہ مفرد ہے لیکن اس سے مراد جمع ہی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اہل الجنت عشرون ومیت وصفن سمینون امن ہے ها امن دہلّمت اور بین امن سہرم اہل جنت کی ایک سو بیس ہوں گی جن میں سے اسی صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفے باقی امتوں سے بہوال جامع مزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو یہ بھی کہا گیا ہے کہ مفرد ہی کے معنی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایک ہی صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں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 اور ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے مندرجات تحریر سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی کیسا ہے یہ اعمال نامہ جو نہیں چھوڑ رہا کسی چھوٹی اور نہ بڑی مطلب عمل کو مگر اس نے اسے شمار کر رکھا ہے اور انہوں نے جو عمل کیے تھے حاضر پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا وإذ قلنا من دوني وهم لكم عدو بئس بدلا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا وہ جنوں میں سے تھا چنانچہ اس نے اپنے رب کی چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی, کی کیا پھر کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ انْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُودًا میں ان انہیں نہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں گواہ حاضر کیا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں اور میں گمراہ کرنے والوں کو بازو مددگار بنانے والا نہیں وَيَوْمَ يَقُونُ نَادُوا شُرَكَائِيَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا اور جس دن وہ اللہ کہے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے ہو پھر وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت گاہ بنا دیں گے وَرَأَ الْمُجْرِمُونَنَّا رَفَضَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَا اور مجرم آگ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف قرآن کی صلاحت نے واضح کر دیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا فرشتہ اگر ہوتا تو حکم, حکم الہٰی سے سرتابی کی اسے مجال ہی نہ ہوتی کیونکہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ لَا يعصون اللہ امرهم ويفعلون يؤمرون تحریم آیت نمبر 6 وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس صورت میں یہ اشکال رہتا ہے اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر اللہ کے حکم کا وہ مخاطب ہی نہیں تھا کیونکہ اس کے مخاطب تو فرشتے تھے انہی کو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا انہیں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کے علاوہ شیطان کو بھی مستقلاً حکم تھا اور سجدے آدم کے حکم کے ساتھ اس کا مخاطب کیا جانا قطعی ہے ارشاد باری ہے سر آراف آیت نمبر بارہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا پھر فو کے معنی ہوتے ہیں نکلنا چوہا جب اپنے بل سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں فسقت قطل من مین چوہا اپنے بل سے نکل آیا شیطان بھی سجد تعظیم و تہیا کا انکار کر کے رب کی اطاعت سے نکل گیا پھر یعنی کیا تمہارے لیے یہ صحیح ہے کہ تم ایسے شخص کو اور اس کی ضروریت کو دوست بناؤ جو تمہارے باپ آدم کا دشمن تھا جو تمہارے باپ آدم کا دشمن تمہارا دشمن اور تمہارے رب کا نافرمان فرمان ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کی اطاعت کرو کیا یہ صحیح بات ہے پھر یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت اور اس کی دوستی جو اختیار کی ہے تو یہ بہت ہی برا یا برا بدل ہے جسے ان ظالموں نے اپنایا ہے پھر یعنی آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں بلکہ خود ان شیاطین کی پیدائش میں میں نے ان سے یا ان میں سے کسی ایک سے کوئی مدد حاصل نہیں کی یہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے پھر تم اس شیطان اور اس کی ذریت کی پوجا یا ان کی اطاعت کیوں کرتے ہو اور میری عبادت و اطاعت سے تمہیں گریز کیوں ہے جب کہ یہ مخلوق ہیں اور میں ان سب کا خالق ہوں پھر اور میں ان کو مددگار بھی کیسے بناؤں جب کہ یہ میرے بندوں کو گمراہ کر کے میری جنت اور میری رضا سے روکتے ہیں پھر میں وہ کہ ایک معنی حجاب پردے اور اور آڑ کے ہیں یعنی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا کیونکہ ان کے مابین آپس میں عداوت ہوگی نیز اس لیے کہ عرصہ محشر میں یہ ایک دوسرے کو نہ مل سکیں گے بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص وادی ہے جس کے ذریعے سے ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی اور بعض نے اس کا ترجمہ محلک مطلب جائے ہلاکت یا ہلاکت کیا ہے جیسا کہ میں سے واضح ہے یعنی یہ مشرق اور ان کے مظومہ معبود یہ ایک دوسرے کو مل ہی نہیں سکیں گے کیونکہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور ہولناک چیزیں ہوں گی پھر جس طرح بعض روایات میں ہے کہ کافر ابھی چالیس سال کی مسافت پر ہوگا تو جب جہنم کو دیکھ لے گا تو یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے بحوالے مسند احمد تیسری جلد صفحہ نمبر 75 پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثال بیان کی ہے اور انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے قبولا اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آگئی اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے مگر اس بات نے کہ وہ چاہتے ہیں انہیں پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب بالکل سامنے آ جائے وما اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر لوگوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اور کافر لوگ تو باطل طریقے سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو باطل کر دیں اور انہوں نے ہماری آیات کو اور جس چیز سے ڈرائے گئے اس کو استحضاء بنا لیا ومن اظلم ممن ابدا اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ مو موڑ لے اور جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے بھول جائے بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں اس سے کہ وہ اس قرآن کو سمجھے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بنائیں تو تب وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے کبھی بھی وَرَبُّكَ الْغَفُونُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بل لهم موعد لن من دونه موئلا اور آپ کا رب خوب بخشنے والا رحمت والا ہے اگر وہ ان کے کیے پر انہیں پکڑے تو یقینا ان کے لیے عذاب جلدی لائے بلکہ ان کے لیے وعدے کا مقرر وقت ہے وہ ہرگز اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے وَتِلْكَ الْقُرَى لَمَّا ظلموا وَجَعَلْنَا مَوْعِدًا اور یہ بستیاں ہم نے انہیں ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت طے کیا تھا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ہم نے انسانوں کو حق کا راستہ سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طریقہ استعمال کیا ہے واض و تذکیر امثال و وواقعات اور دلائل و براہین علاوہ ازیں انہیں بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا ہے لیکن انسان چونکہ سخت جھگڑالو ہے اس لیے واض و نصیحت کا اس پر اثر ہوتا ہے اور نہ دلائل و براہین اس کے لیے کارگر پھر یعنی تکذیب کی صورت میں ان پر بھی اسی طرح عذاب آئے جیسے پہلے لوگوں پر آیا پھر یعنی یہ اہل مکہ ایمان لانے کے لیے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہیں لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے بعد ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں یا اس کے بعد ایمان لانے کا ان کو موقع ہی کب ملے گا پھر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا تکذیب کی بدترین قسم ہے اسی طرح باطل کے ذریعے سے جدال یعنی باطل طریقے اختیار کر کے حق کو باطل ثابت کرنے کی صحیح کرنا بھی نہایت مضموم حرکت ہے اسی مجادلۂ بالباطل کی ایک صورت یہ ہے جو کافر رسولوں کو یہ کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کر دیتے رہے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو سورہ یاسین آیت نمبر پندرہ ہم تمہیں رسول کس طرح تسلیم کر لیں نیو کے اصل معنی پھسلنے کے ہیں کہا جاتا ہے اس کا پیر پھسل گیا یہاں سے یہ کسی چیز کے زوال ٹلنے اور بطلان کے معنی میں استعمال ہونے لگا کہتے ہیں دہبت حجت بطلت اس کی حجت باطل ہو گئی اس لحاظ سے ادھوا یودہدو کے معنی ہوں گے باطل کرنا بہوال فتح القدیر پھر یعنی ان کے اس ظلم عظیم کی وجہ سے کہ انہوں نے رب کی آیات سے اعراض کیا اور اپنے کرتوتوں کو بھولے رہے ان کے دلوں پر ایسے پردے اور ان کے کانوں پر ایسے بوجھ ڈال دیے گئے ہیں جس سے قرآن کا سمجھنا سننا اور اس سے ہدایت قبول کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ان کو کتنا بھی ہدایت کی طرف بلا لو یہ کبھی بھی ہدایت کا رستہ اپنانے کے لئے تیار نہیں ہوں گے پھر یعنی یہ تو رب غفور کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ مہلت دیتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو پاداش عمل میں ہر شخص ہی عذاب الہی کے شکنجے میں کسا ہوتا البتہ یہ ضرور ہے کہ جب مہلت محلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور ہلاکت کا وہ وقت آ جاتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے تو پھر فرار کا کوئی راستہ اور بچاؤ کی کوئی سبیل ان کے لیے نہیں رہتی موئلن کی معنی ہے جائے پناہ راہ فرار پھر اس سے مراد دعا اس سے مراد عاد سمود اور شعیب علیہ مسلام اور لوط علیہ السلام وغیرہ کی قومیں ہیں جو اہل حجاز کے قریب اور ان کے رستوں میں ہی تھیں انہیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کے سبب ہی ہلاک کیا گیا لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم و تغیان اس حد کو پہنچ گیا ہے جہاں سے ہدایت کے رستے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں اور ان سے خیر اور بھلائی کی امید باقی نہیں رہی تو پھر ان کی مہلت عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہو گیا پھر انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا یا اہل دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا یہ دراصل اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے آخری پیغمبر اور اشرف الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کر رہے ہو تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جو مہلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں بلکہ یہ مہلت و سنت اللہ ہے جو ایک وقت مودود تک ہر فرد گروہ اور قوم کو وہ عطا کرتا ہے جب یہ مدت ختم ہو جائے گی اور تم اپنے کفر و انات سے بعض نہیں آؤ گے تو پھر تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا جو تم سے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے اس کے بعد موسا اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا اور جب موسیٰ نے اپنے جوان یوشہ بن نون سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا حتا کہ مجمع البحرین دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا میں مدت یا میں مدت ہائے دراز گزاروں مطلب چلتا رہو فلما بلغ مجمع بينهما نسياحتهما فاتخذ سبيل له في البحر سربا پھر جب وہ دونوں ان دونوں دریاؤں کی آپس میں ملنے کی جگہ پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے سو اس نے دریا میں سرنگ نما اپنا راستہ بنا لیا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا <تصفيق> پھر جب وہ دونوں آگے گزر گئے تو اس موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمیں ہمارا ناشتہ دے ہمیں ہمارا ناشتہ دے بلا شبہ یقیناً اپنے اس سفر سے ہم تھکاوٹ سے دوچار ہوئے ہیں وہ بولا بھلا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان ہی نے کہ میں اسے یاد رکھوں اور اس نے عجیب طرح دریا میں اپنا راستہ بنایا اس نے کہا یہی تو ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات کی اتباع کرتے ہوئے لوٹے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف نوجوان سے مراد یوشع بن نون علیہ السلام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے پھر اس مقام کی تعین کسی یقینی ذریعے سے نہیں ہو سکتی ہے تاہم قرآن کا اقتضا یہ ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی راس ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویس دونوں آ کر ملتے اور بحر احمر میں ضم ہو جاتے ہیں دوسرے مقامات جن کا ذکر مفسرین نے کیا ہے ان پر سرے سے مجمع البحرین کی تعبیر ہی صادق نہیں آتی پھر حقوبہ کے ایک معنی ستر یا اسی سال اور دوسرے معنی غیر معین مدت کے ہیں یہاں یہی دوسرے معنی مراد ہیں یعنی جب تک میں مجمع البحرین جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں نہیں پہنچ جاؤں گا چلتا رہوں گا اور سفر جاری رکھوں گا چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے موس علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک موقع پر ان سے ایک آدمی نے پوچھا لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے موس علیہ السلام نے جواب دیا میں ہوں اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا اس لیے کہ انہوں نے اس کا علم اللہ کی طرف سپرد نہیں کیا اور وہی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری مطلب زمبیل سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے بوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4725 چنانچہ اس حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا پھر یعنی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سروم کی طرح رستہ بنا دیا یوشا علیہ السّلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور رستہ بنتے ہوئے دیکھا لیکن موسا علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے حتیٰ کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسا علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھائی کہ لاؤ بھئی ناشتہ ناشتہ کر لیں اس نے کہا مچھلی تو جہاں ہم نے پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کیا تھا وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی اور وہاں عجب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا پھر علیہ سلام نے کہا اللہ کے بندے جہاں مچھلی نے زندہ ہو کر غائب ہونا تھا وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں چنانچہ اپنے اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے اور اسی مجمع البحرین پر واپس آ گئے قص کے معنی ہے پیچھے لگنا پیچھے پیچھے چلنا یعنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے صلی اللہ علیہ نبینا محمد والَ علیہ و صحبہ اجمعین